نماز کے واجبات ہیں چونتیس پہلا واجب ہے تقبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا تحریمہ خود فرض ہے تحریمہ فرض ہے یعنی جو کام نماز سے پہلے جائز تھے نماز میں شروع ہونے سے پہلے تمام کے تمام ان امور کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ تحریمہ ہے اور اس تحریمہ کے سلسلہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے تحریمہ فرض ہے اور لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے اور دوسرا واجب ہے الحمد شریف پڑھنا فرض کی پہلی دو رختوں میں اور وطر اور نفلوں کی ہر رکت میں الحمد شریف پڑھنا اور الحمد شریف میں ساتوں کی ساتوں ایتیں مستقل واجب ہیں یعنی ہر ہر ایت مستقل واجب ہے اگر ایک ایت بھی چھوٹ جائے گی تو واجب کا تارک قرار پائے گا اور تیسرا واجب ہے سورت ملانا یعنی الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا سورت ملائے یا تین چھوٹی ایتیں ملائے یا ایک بڑی ایت ملائے جو تین چھوٹی ایتوں کے بقدر ہو یہ تیسرا واجب ہے اور چوتھا واجب ہے نماز فرض کی پہلی دو رقطوں میں کراط ہونا یعنی فرض کی دو رقطوں میں کراط واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ وہ کراط فرض کی پہلی دو رقطوں میں ہو فرض کی دو رقطوں میں فقط کراط واجب ہے اور پہلی پھر مختص ہے کراط کے سلسلہ میں یہ دو واجب ہیں ایک ہے کہ فرض کی دو رقتوں میں کرات واجب ہے اور پھر وہ دو رکھتے کون سی ہیں مثلا چار رقطے ہیں فرض کی تو کون سی دو رقتوں کے اندر کراط کرے گا تو چوتھا واجب یہ ہے کہ اس کعت کے سلسلہ میں پہلی دو رقتوں کو مختص کیا جائے اور پانچواں واجب ہے کہ الحمد کے ساتھ جو صورت میں لانا واجب ہے یہ فرض کی پہلی دو رقطوں کے اندر اور باقی نماز کی ہر رکت کے اندر یہ واجب ہے اور چھٹا واجب ہے الحمد کا صورت سے پہلے ہونا الحمد پڑھنا بھی واجب ہے اور صورت پڑھنا بھی واجب ہے اور الحمد کا صورت سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے اور ساتواں واجب ہے ہر رکت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا الحمد پڑھنا واجب ہے اور ایک ہی بار پڑھنا ہے اگر ایک سے زائد مرتبہ پڑے گا تو تارے کے واجب قرار پائے گا اور آٹھواں واجب ہے الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی چیز کا فاصل نہ ہونا آمین کہتا ہے تو یہ الحمد کتاب ہے اور بسم اللہ شریف پڑھتا ہے بسم اللہ شریف پڑھنا مست ہے تو یہ سورت کے ہے یہ اجنبی چیز نہیں ہے اجنبی چیز کا حیل نہ ہونا اگر اجنبی چیز کو حل کر دیا مثلاً الحمد کے بعد اتحاد پڑھنے لگ جائے تو پھر تارے کے واجب قرار پائے گا اور نواں واجب ہے قرات کے بعد متسل رکو کرنا اگر فاصلہ کیا یعنی قرات کرنے کے بعد کچھ تیر ٹھہرے رہا پھر رکو کیا تو تارے کے واجب قرار پائے گا اور دسواں واجب ہے ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو یعنی سجدے کے بعد متصلن دوسرا سجدہ کرنا اور گیارہواں واجب ہے تعدل ارکان یعنی رکوع سجدہ قومی جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے اور بارہواں واجب ہے قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے اور سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے قاعدہ اولہ اگرچہ نماز نفل ہو قیدا اولا یعنی دو رقطوں کے بعد بیٹھنا یہ بھی واجب ہے فرد اور وطر اور سنت موقع میں یہ بھی واجب ہے کہ قیدا اولا میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھے اگر بھولے سے اللہ مسلح علی محمد یعنی تین لفظ بڑھا دیے تو تارے کے واجب ہونے کی بنا پر سجدہ سا واجم آئے گا اور دونوں قیدوں میں پورا تشہد پڑھنا یہی ہی جتنے قاعدے کرنے پڑے یعنی جتنے بھی قاعدے کرے گا ان تمام کے تمام قاعدوں میں ابد ہو رسولہ تک پڑھنا واجب ہے یہ تحیات پڑھنا واجب ہے پہلا قاعدہ ہے تو اس میں بھی پڑھنا واجب دوسرا قاعدہ ہے تو اس میں بھی پڑھنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر امام کے ساتھ یہ شریک ہوتا ہے اور امام تحیات میں بیٹھا تھا یہ امام کے ساتھ جیسے ہی شریک ہوا ہے امام تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو گیا یا امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ یہ عبدہو ہو و تک پڑھ کر اٹھے عام طور پر دیکھا گیا کہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے تو پیچھے سے شریک ہونے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کھڑا نہیں ہونا عبدہو ہو تک پڑھنا واجب ہے یہ واجب اپنا مکمل کر کے کھڑا ہونا ہے اگر امام تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو گیا یہ جیسے ہی امام کے ساتھ بیٹھا تھا امام تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کو کھڑا ہونا جائز نہیں ہے ابد ہو تک یہ پڑھ کر کھڑا ہوگا چاہے امام تیسری رکت کے لیے اٹھ گیا ہے اور خوج بسم میں السلام لفظ کہنا یہ بھی واجب ہے اللہ واجب نہیں ہے لیکن السلام کا لفظ واجب ہے اور بطر میں دعائے قلود پڑھنا لیکن دعا کنوت سے مراد وہی دعا نہیں ہے جو دعا قنوت کے طور پر مشہور ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے بہتر وہی دعا کنود ہے لیکن اگر کسی کو دعا کنوت نہیں آتی تو ربنا نہ یا رب جعلی کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اور تقبیر قنوت یعنی دعا قنوت کے لیے جو تقبیر کہی جاتی ہے وہ تقبیر کہنا بھی واجب ہے عید کی زائد چھ تقبیر یہ بھی واجب ہیں عیدین میں دوسری رکعت میں جو رکوع کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر بھی واجب ہے باقی تقبیریں تو سنت ہیں لیکن دوسری رکعت میں جو تکبیر کہی جاتی ہے رکوع میں جانے کے لیے وہ بھی واجب ہے اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے اور ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا یہ بھی واجب ہے اور غیر جہری نماز میں آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے اور ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ بھی واجب ہے اگر جگہ سے ہٹا دیا تو ترک واجب کی بنا پر سجدہ صاحب لازم آئے گا رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا یہ بھی واجب ہے اگر رکوع زید کر دیئے یعنی دو رکوع کر دیئے تو تارے کے واجب ہونے کی بنا پر سجدا صاحب لازم آئے گا اور سجود کا دو ہی ہونا یعنی دو سجے فرض ہیں ہر رکعت میں لیکن یہ دو ہی ہوں زیادہ نہ کرے اگر سجدے بھولے سے زیادہ کر دیے تو پھر بھی سجدہ سا جمائے گا دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے اگر کسی بندے نے بھولے سے دوسری رکعت سے پہلے ہی قادہ کر لیا ہے یعنی ایک رکعت کے بعد قادہ کر لیا ہے تو ترک واجب کی بنا پر سجدہ سا وا جمائے گا اور چار رکت والی نماز میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے اگر کسی بندے نے چار رکت والی نماز میں تیسری پر قادہ کر لیا بھولے سے تو پھر بھی سجدہ صاحب لازم آئے گا اور اگر آئے سجدا پڑی تو سجدا تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے اور اگر کوئی سہون واجب رہ گیا ہے تو پھر سجدہ صاحب کرنا یہ بھی واجب ہے اور دو فرض دو واجب یا ایک واجب اور ایک فرض کے درمیان تین تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا یعنی ایک فرض کے بعد جب دوسرا فرض متصلن ہو تو متصلن ہی ادا کرے وقفہ نہ کرے ایک فرض کے بعد دوسرا واجب ہے, یا ایک واجب کے بعد دوسرا فرض ہے تو درمیان میں وقفہ نہ کرے اگر تین تسبیح کی بقدر وقفہ کر دیا تو سجدہ صاحب لازم آئے گا مثلاً قائدہ اولا میں ابد ہو رسولوں تک پڑھنا واجب تھا اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا اب ان کے درمیان اگر تین تسبیح کی بقدر وقفہ کر دیتا ہے مثلا آگے اللہ مسلح علی محمد پڑھنے لگ جاتا ہے تو یہ وقفہ آ جانے کی بنا پر سجدہ صاحب لازم آئے گا کیونکہ ترک واجب ہے اور تینتیسواں واجب ہے امام جب کت کرے بلندا باز سے ہو خواہش کا اس وقت مقتدی کا چپ رہنا یہ بھی واجب ہے یعنی جب امام کت کر رہا ہو اس وقت مقتدیوں پر چپ رہنا یہ بھی واجب ہے اور چونتیسو واجب ہے کات کے علاوہ تمام کے تمام واجبات کے اندر امام کی مطابات کرنا امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے یہ چونتیس واجب ہے اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب لازم آئے گا اور اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر سجدہ صاحب سے نماز پوری نہیں ہوگی آدھا لازم ہوگا یہ خاص بات ذہن میں رکھ لیں یہ چونتیس واجب ہیں ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب لازم آئے گا اور اگر کوئی واجب اس نے عمدن چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر سجدہ صاحب سے نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز کا اعداد لازم ہے سجدہ صاحب سے اس واجب کی تلافی ہوتی ہے اس واجب کی کمی پوری ہوتی ہے جو واجب بھولے سے رہ جائے اور جو واجب عمدن یا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں سجدہ صاحب سے نماز پوری نہیں ہوتی بلکہ نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے